یہ آج کل میڈیا میں بھی یہ ڈالا اور عوام ناس میں بھی مشہور ہے کہ انگلی میں انگوٹھی جو پہنی جاتی ہے اس میں مختلف قسم کے پتھر پہنے جاتے ہیں اس سے مطلب پتھر پہننے سے لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کاروبار میں جو پریشانی تھی دور ہو گئی اور بیماری وغیرہ تھی دور دی تو اس کا اصل نظر ٹھیک ہے سمجھ گیا آپ کا سوال یہ جو لوگ نگین انتخاب کرتے ہیں کہ فلاں پتھر پہن لو تو کنگال ہو جاؤ گے فلاں پہن لیا تو مالدار ہو جاؤ گے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ نگینوں میں پتھروں میں کوئی اثر نہیں کوئی اثر اس میں نہیں یہ سب سے پہلے یہ بات اب میں آپ کو بتاؤں ایک بڑے نگینے کے ماہر کسی اور مسئلے میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے بیٹھے کوئی مسجد کا ان کا مسئلہ تھا وہ میں نے سب سنا سننے کے بعد دیکھا کہ بہت ساری انگوٹیاں پہنے ہوئے تھے وہ انگلیاں تو پانچ تھیں اگر دس ہوتی تو دس بھی پہن لیتے تو میں نے ان سے پوچھا یہ اتنی کن لگ میں نگینوں کا کام کرتا اچھا کہنے لے کہ میں اس کے نام کے حساب سے نکالتا ہوں ٹھیک اب بیچاروں نے میرے متعلق ہوگی مسجد کے موزن صاحب ہو گئے کہیں پرائمری کلاس پڑھ کر نماز پڑھانے لگ گئے تو کہنے لے کے میں اس کے آدات کے حساب سے نگینے نکالتا ہوں اور اس کو دیتا ہوں اچھا میں نے کیسے نکالتے ہیں آپ کہنے لے وہ جو حساب ہے نا جیسے سات سو لکھا جاتا اس حساب سے میں نکالتا ہوں میں نے کہا اس کا ذرا اے بی سی ڈی سنا دیجیے آپ افج کی تختی ذرا سنا دیں اب ان کو یاد نہیں تو اب جس بیچارے کو اس کے ابجد حوض ہوتی صافت سافت کرسد یہ تختی یاد نہ اس کی اے بی سی ڈی یاد نہ اس کے علیگ بے یاد نہ تو آپ کیا خاک اس کے عدد سے نگینا نکالتے ہو گے بھائی یعنی ان کا کہنا کیا تھا کہ آپ کے نام کے عدد نکال کر پھر میں اس کو ٹوٹل کروں گا ٹوٹل کرنے کے بعد میں نگینے کے الفاظ نکالنے اسے فیروزہ ہے یا عقیق ہے اس کے عدد کتنے ہوتے ہیں اس عدد کے اعتبار سے اس کو نگینے کو اس سے ہم اہنگ کیا جائے حالانکہ یہ حساب ہے اس میں آزم تلاش کرنے کا ہمارے عملیات میں کیا ہے مثال کے طور پر آپ کی اگر آٹھ سو عدد نکلتے ہوں نام کے ابجد کے اعتبار سے تو اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کون سا ایسا نام ہے جس کے عدد جو ہے وہ آٹھ سو ہوں ایک ہوں یا دو ہوں یا اس کے قریب ہوں اچھا اب جیسے یا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو یا کہ گیارہ بنتے تو اس کا استثنا بھی کر دیتے اور اگر ضرورت پڑے تو اس کو یا کے حروف کو اس میں ملا بھی دیتے تو ہماری یہاں عملیات میں مشہور ہے کہ اس آدمی کے لیے وہ اس میں آزم ہوگا کہ جو اس کے نام کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نام جو ہے وہ نکل آئے ایک نام یا دو نام ہو تو اس کو ملا کر کے پڑھا جائے جو اس کے نام کے عدد کے مطابق ہو تو یہ اس کا اس میں آزم ہے اس سے اس کے مشکلات حل ہوں گے کس سے یعنی اللہ تعالی کا اس میں گرامی نام کو لینا یا اس کا اس کا اولاد وظیفہ جیسا آٹھ سو اگر اللہ کے عدد کے نام بنتے اور آپ کے نام سے بھی اس کے ہم آہنگ ہو جائیں تو اس کو روزانہ کسی نماز کے بعد آٹھ سو مرتبے اس اسماع گرامی کو پڑھا جائے تو اس کے لیے موثر ہے کہ اس کو ترقی ہوگی یا پریشانیاں دور ہوگی وغیرہ اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے کہ ان کو کیسے نکالا جائے تو یہ وہاں تو بالکل صحیح ہے لیکن نگینوں کے ادب نکالے جائیں یہ صحیح نہیں اور اعلی حضرت فاضل بریوی رحمت علیہ کو یہ فن اتنا آتا ایک ہزار کتابوں کے مصنف ہیں ہر کتاب کو انہوں نے اس کا نام ایسا رکھا کہ آپ کتاب کے نام کے حروف اگر ابجد حوث سے نکالیں تو جتنے عدد نکلیں گے اسی سن میں وہ لکھی گئی اتنی مہارت تھی اس میں کہ کتاب کا نام جو عنوان ہے وہ نام بھی اس میں رکھا گیا اور اس کے بعد میں صرف آپ اس کے آداد شمار کر لیں کے اعتبار سے تو جتنے حروف کا ٹوٹل آ سمجھ لیجیے کہ اس سن میں وہ کتاب لکھی گئی اتنے ماہر لوگ اس کے ابجد حوث کے ہوتے ہیں تو یہ بالکل نگینا جو ہے یہ بالکل اسے عدت نکال کر پہننا یہ کوئی اگر یہ نگینا پہن لے تو پھکڑ ہو گیا پہن لے تو مالدار ہو گیا اس کی شرح کوئی حقیقت نہیں اور ہم نے پہلے عرض کیا اپنی گفتگو میں کہ انگوٹھا انگوٹھی پہننا صرف جائز ہے نہ پہننا بہتر ہے یہ ہم پہلے بھی بتا چکے اور اب آپ کو مزید ہم بات نکلے تو بتا اتیب وجیز حضرت فاضل بریلوی کا ایک رسالہ جس میں جو دھاد ہیں سونا چاندی وغیرہ اس کے پہننے کے احکامات وہاں یہ مسئلہ لکھا کہ چار ماشے چار ماشے سے کچھ تھوڑا سا سا بس تقریباً ساڑھے چار ماشے میں کا آدھا رتی کم بس اتنی انگوٹھی چاندی اس میں نگینے کا وزن جو ہے وہ اس میں شمار نہیں ہوگا ٹھیک تو اتنی انگوٹھی ایک مرد کو سری پہننی جائز ہے دو بھی نہیں پہنے گا اور بغیر نگینے کے بھی نہ جائز جو خواب نگینے میں کوئی نقش نگار کوئی تعویذ وغیرہ لکھتے ہیں اس میں نگینا نہیں ہوتا یہ بھی نا جائے اور مفتی کو انگوٹھی پہننا سنت ہے عالم کو وہ کس طرح کہ حضور علیہ السلام جو انگوٹھی پہنتے تھے اس میں مہر نبوت تھی ظاہر ہے کہ انگوٹھی میں اگر مہر ہو تو اس کی حفاظت جو ہے وہ زیادہ ہوتی کہیں اور رکھی ہو تو کوئی آپ مضمون بنا کر اس پہ مہر لگا دیں بڑا فساد ہوگا حضرت عثمان غنی کی شہادت کا اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی مہر چرائی گئی اور ایک خط بنا کر کے گورنر مصر کے نام لکھ کر مہر لگا دی گئی اس پہ جو اتنا بڑا فتنہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کر دیے گئے تو مفتی اور عالم کے لیے کیا فتوا لکھنے کے بعد جو مہر لگا ہے وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں رکھے فتوا لکھ کر وہ انگوٹھی لے اور اس کو سیاہی میں ڈبا کر کے مور پھر اپنے ہاتھ میں رکھ لے اس کے لیے انگوٹھی پہننا سنت ہے باقی کسی کے لیے انگوٹھی پہننا سنت نہیں خلاف اولا کیوں خلاف اولا ہے وہ بھی سن لیجیے آپ ودو کرنے میں اگر انگوٹھی کا خلال کرنا آپ بھول گئے غسل میں اگر خلال کرنا بھول گئے وہاں وضو نہیں ہوگا وہاں غسل نہیں ہوگا تو اس لیے بہتر نہ پہننا اور اگر پہنے تو احتیاط برتیں وضو کریں تو اس کا خلال کر لیا کریں خصوصاً غسل میں اور خصوصاً وضو کے لیے اس کا خلال کرنا بہت ضروری ہے ورنہ ظاہر ہے کہ غسل کریں گے تو غسل نہیں ہوگا نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگا اس لیے اس سے بچنا بہتر ہے اگرچہ پہننا چاہے